رمضان کی آمد کے حوالے سے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, وسلم کے اقوال بھی ملتے ہیں جی اور حضر الصلاط اسلام کے انداز پر بھی غور کیا جائے آپ الصلاۃ اسلام کے افعال پر بھی غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضر الصلاۃ اسلام رمضان کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے مثلا ایک عزیث پاک ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صاحبۂ کرام علیہ رضوان سے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان آیا یہ برکت کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کے توک ڈال دیے جاتے ہیں زنجیریں ان کے گلوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہی رہا اسی طرح نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین امین کہا تینوں سیڑھیوں پر صحابۂ کرام عرضوان نے بعد میں پوچھا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس طرح آمین کہا تو آپ نے تین باتیں ذکر کیں کہ جب امین رستاط استعم اس شخص کے خلاف دعا کرتے رہے کہ جو تین طرح کی بلائیوں سے محروم رہا ان میں سے ایک وہ شخص کا ذکر کیا کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو یوں ہی بےحتی شریف کی ایک سے مبارکہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اشار فرمایا کہ جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے آراستہ کی جاتی ہے جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے ارش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے عین کے پر چلتی ہے وہ کہتی ہے اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ دیکھیں سال کی ابتدا سے سال کے آخر تک جنت جو ہے وہ رمضان کے لیے سجائی جا رہی ہے حدیث سے طیبہ کے اندر یعنی اس حوالے سے کسرت کے ساتھ رمضان کے فضائل موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کی مختلف عبادتوں کا رمضان کے اندر نازل ہونے والی مختلف رحمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ثواب بڑا دیتا ہے اور کتنی کتنی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے سے مختصر مختصر عمل کرنے پر عطا فرماتا ہے